جہاں تک سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے یہ بھی قرآن کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جس کے دو نام ہے اس کا نام سورہ قتال بھی ہے زمانہ نزول جو ہے یہ غزوہ بدر سے متسلم قبل نازل ہوئی ہے یعنی سورہ بقرہ ہی کا زمینہ اس کو سمجھنا چاہیے سورہ بقرہ ہے اکثر وہ آیات جو نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر تک ایک تو ان کا بڑا مجموعہ ہے جو چالیس رکوعوں پر مشتمل ہے وہ تو سورہ بقرہ ہے لیکن اس کو علیحدہ رکھا گیا ہے اگر چاہے اسی سلسلے کے اندر اور اس کے علیحدہ رکھنے کا بیان کروں گا کہ سبب کیا ہے تو گویا کہ اس کو ایک طرح سے سمجھیے کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ بقرہ کا زمینہ ہے غزوہ بدل سے قبل نازل ہوئی اور اس کا پس منظر کیا ہے کہ جب یہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اقدام کا عمل شروع کیا ہے یعنی ایک تو بارہ برس تک بچے میں تو حکم یہ تھا کہ ہاتھ بدھے رکھو ہاتھ رکے رکھو نو no ریٹیلیشن ریونچ کا کیا سوال انتقام تو بہت دور کی بات ہے نو ریزنگ اوفینس ایون ان سیلف ڈیفینس اپنے بچانے کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھانے اگر خباب الرط سے کہا گیا اتارے کپڑوں اتار دو لیٹ جاؤ ہم لہروں کے اوپر لیٹ جاؤ حضرت یاسر کو اور حضرت یسمیا کو اور حضرت عمبار کو جو کچھ بھی ایزائیں دے رہا تھا ابو جہل کسی مسلمان کو اجازت نہیں تھی کہ جا کر اس کا ہاتھ پکڑے یہ مرحلہ تھا پیسو رجسٹینس کا کہ جو تکلیف آئے جھیلو جوابی لیکن اب جیسا کہ انسورائے حج میں پڑھ چکے او دین اللہ دینا, دینا قاتل اب اختتال کا دور شروع ہو گیا لیکن یہ کہ جو منافقین تھے یا جن کے دلوں میں روگ تھا جان جوکھوں میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ آخر لڑائی بڑھائی کا کیا فائدہ ہے یہ تو کوئی سلح سے کام کرنا چاہیے یا کوئی یہ بھی کہتا ہوگا کہ گر دے کر مارا جا سکتا ہو تو زہرتا کو دینا ہے ہم اپنی دعوت اور تبلیغ کے کام کو بس جاری رکھیں اور یہ تو محمد نے معاذ اللہ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں یہ محمد نے خود جو ہے مہم جوئی شروع کر دی ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کو چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ان کے قافلوں کو کا تعب شروع کر دیا ان کی جو ہے وہ گویا کہ لائف لائن کے اوپر ہاتھ ڈال دیا تو یہ جس حقیقت اقدام تو کر رہے ہیں یہ خود اور اس سے گویا کہ لڑائی بھڑائی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو ان کے دلوں میں تو تھا روگ نفاق کا کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ ہمارے ایمان کا یہ امتحان ہو جائے کہ ہم سے کہا جائے کہ نکلو اللہ فراہم میں جان ہچری پر رکھ کر لیکن وہ جو اس کی آڑ لے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑائی بڑائی اور یہ جو ہے فساد بلکہ سلح جوئی کے ساتھ معاملہ کرو روڈ تک یہ سورح بکرا کے دوسرے رکو میں آیا تھا بہ داتی شعر تو گویا کہ اس وقت ان کی جو ذہن کی کیفیت تھی اس میں اللہ تعالی کی طرف سے یہ سورح مبارکہ نازل ہوئی ہے اور یہ اسلوم کے اعتبار سے پورے قرآن میں منفرد ہے بالکل ایبرپٹلی شروع ہو رہی ہے کوئی تمید نہیں کوئی حروف مقطعات نہیں کوئی اللہ کی حمد کوئی اور شے کچھ نہیں قرآن مجید کی عظمت کچھ نہیں بلکہ اللزینہ اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے جو عام طور پر جملے کے شروع کے لیے عام اسلوب نہیں ہے پھر یہ کہ وہ جو اسلوب ہوتا ہے آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ کی صفات کا علم عزیز الحکیم وہ تو بڑا غفور ہے رحیم ہے اس طرح کی کوئی شے کو یہاں نہیں ملے گی اسلوب بالکل مختلف ہے ہر آیت ایبرپ شروع ہو رہی ہے سورت بھی ابرپنی شروع ہوئی ہے اور ابرپٹی ختم ہو جائے گی اسی طریقے سے ہر آیت جو ہے شروع ہوتی ہے اور ابرپٹی ختم ہو جاتی ہے بغیر کسی اختتامی اللہ کے اسماء اور صفات کے حوالے کے باقی اس میں اور جو اگلی سورت ہے سورہ فتح اس میں کیا ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی انقلابی جد و جہد کا جو آخری مرحلہ تھا یعنی قتال آر کانفلکٹ اس سے متصن قبل یہ سورہ محمد ناگر ہو رہی ہے اور اس کا جو اختتام ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فتح آئی ہے اس کی تمہید ہے سلح ہدے انا فتحنا فتح نہ فتح تو گویا کہ یہ دونوں اینڈ ہیں اس کے جو آخری مرحلہ تھا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا اس میں جو عام کانفلکٹ شروع ہو رہا ہے غزوہ بدر سے اس سے قبل یہ صورت نازل ہوئی اور جب آخری فتح ہونے والی ہے اور وہ فتح مکہ کی ہوگی لیکن اس سے قبل جو اللہ نے تبدیلی فتح دی ہے وہ فتح ہے انا فتح نہ اللہ کا وہ صلی حدیبیہ جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ فتح سورہ فتح کے اندر ہے یہ رب تھے ان بسم اللہ رحمان ابراہیم الزین کفر وہ سب الصبیل اضا اللہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے روکا اور خود بھی رکے سدا یا سدو میں ورش کر چکا ہوں بار بار رکنا بھی روکنا بھی یہ فیل لازم بھی ہے فیل متعدی بھی ہے جنہوں نے کفر کیا خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے اللہ نے ان کی ساری جد و جہد کو ضائع کر دیا عدل نا ان کی ساری کوشش تھی اللہ کے دین کے راستے کو روکنے کی حضور کی دعوت کو راستے, کے راستے کو روکنے کی سب جا چکی ضائع ہو چکی ہے ہو چکی اور اب یہ قافلہ جو ہے دعوت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم اور انقلاب نبوی کا یہ اپنی منزل کی طرف بڑھے گا وہ آخری درجے میں اب شامل ہونے والا ہے ولدین آمن و امن صالحات و آمن و بمانز الع محمد ان مح الحق کف فران ستے وہ اسلحب علیہ اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے قبل کیے اور جو ایمان لائے اس شے پر جو نادل کی گئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم مح الحق اور وہ حق ہے بے رب من ان کے رب کی طرف سے کف فرحان ہم ستے اللہ نے دور کر دیے معاف کر دیے ان سے ان کی خطائیں ان کی غلطیاں واسلحب آل اور ان کے حال کو ان کی کیفیت کو سنوار دیا بنا دیا ان کی سیرتیں ان کے کردار اب دیکھ لو یہ جب صاحبہ کی جماعت جو ہے ان کی سیرتیں دیکھو ان کی شخصیتیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو نکھار کر ان بھٹیوں میں سے گزار کر کے جو مکے میں تھیں جن میں سے کہ آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے نکل کر آئے ہیں تو کندن ہو چکے ہیں خالص زر خالص زال کا بے اندر نزینہ کفر و یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باقی کی پیروی کی لہٰذا وہ تو نتیجہ کب وہی نکلنا تھا کچھ نکل رہا ہے وہ ان لذیذ امن القبل حق کا ایمان رب انہوں نے پیروی کی حق کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے اللَّهُ اسی طرح اللہ تعالی لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے فیضال عقیت النظین قبر الفطر اب یہ ہے آیت جو مشکلات میں سے ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں بھی ایک تقدیم و تاخیر ہے تقدیم و تاخیر کا اس میں بتا چکا ہوں مجید میں ہوتا ہے اس کے آہنگ کی وجہ سے اور غور کرنا پڑتا ہے کہ اس کی اصل ترتیب کیا ہے اور اس سے پھر بات بازیں ہوتی ہے تو یہ قانون دیا جا رہا ہے اسی کا حوالہ تھا سورہ انفال میں کہ اگر یہ پہلے سے بات نہ آ گئی ہوتی تو اے مسلمانوں تم نے جو یہ قیدیوں کو زدیا لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس پر تم پر بڑی سخت درفت ہوتی ہے اللہ کی لیکن چونکہ یہ آیت آ چکی تھی اب وہ اس کی وضاحت میں کر دوں گا آپ کو پیزال عقیت میں لذیذہ تو اے مسلمانوں جب اب تمہاری مٹ بھیڑ ہو کافروں سے اب جو ہے آرم کانفلکٹ شروع ہونا ہے اب تلوار تلوار سے ٹکرائے گی میدان میں تمہیں آنا پڑے گا تو اس کا قاعدہ کیا ہے فضربر رقاب تو ان کی گردنوں کو مارنا ہے پہلا کام یہ ہے ان کی گردنیں مارو انہیں قتل کرو کروائے استن تو یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طریقے سے کچل دو ان کی طاقت ختم ہو جائے فشد الوساق پھر تم ان کو قیدی بنا سکتے ہو پھر باندھو ان کو مضبوطی کے ساتھ فائما مندن باندھو فما فیدان حتہ تدال ہر موزہ رہا اور پھر چاہے تو انہیں اس کے بعد جو ہے تم چھوڑ سکتے ہو احسان رکھ بغیر فریا لیے اور وہ اما فدان یا فری لے کر حتیہ تدال ہر موضا رہا یہاں تک کہ جن جو ہے وہ اپنے ہتھیار رکھ دے ڈال دے اس میں ہے اصل میں تقدیم و تاخیر یہ پہلے ہے حتیہ ادا اسقل تو مہم فشید الوسا کا حتیہ تدال ہر موضاء رہا فعما منظن ام بادو اما فیدال یعنی یہ کہ جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو پہلے مرحلہ یہ کہ ان کی گردنیں مارو پھر جب ان کی قوت کچھ نہیں جائے پھر تم انہیں قیدی بنا سکتے ہو جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار بالکل رکھ دے اب اس کو سمجھ لیجیے کہ ایک ہوتی ہے بیٹلز ایک ہوتی ہے وار بدر جنگ تھی لیکن بیٹل کی نوعیت کی تھی وار تو چھ سال تک چلتی ہے بیٹل آف بیٹل آف کوہت بیٹل آف احساب بیٹل آف مسلم کتنی بیٹل جنگ ہے جس میں کہ تھوڑا سا وقفہ ختم نہیں ہوئی ہے ایک بیٹل ختم ہوئی ہے ایک مہم ختم ہوئی ہے ایک لڑائی ختم ہوئی ہے جنگ تو جاری ہے ہتھی تگال ہر وہ اوزارہ جبکہ وہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے یعنی اس دردے وہ دین کا غلبہ ہو جائے کہ اب کوئی ریزسٹنس نہ رہے تو پھر یہ ہے کہ چاہے تم ان کو چھوڑ دو پھر لے کر اور چاہے تم ان کو ویسے بھی احسان سے بھی چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں احسان کرو بغیر بھی چھوڑ دو تو کوئی حرض نہیں لیکن جب تک کہ ابھی مقابلہ چل رہا ہے اس وقت تک فدیا لے کر چھوڑ دینے کے معنی کیا ہوئے کہ آپ نے کفر کو تقویت پہنچائی جو آج یہاں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے ان میں سے ستر مارے گئے اچھا وہ تو کپڑ کے ایک بازو تو ٹوٹ گیا لیکن یہ ستر نے تمہاری قید میں آئے تھے اس کو تم نے سبیا لے کر چھوڑ دیا تو یہ بازو دوبارہ جا کر تم پر حملے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ نہیں لیکن چونکہ یہاں پہ اب اس کا معاملہ ججمنٹ کا واقعی تن دشمن کی کمر کچلی گئی ہے یا نہیں یہ ہے ججمنٹ کا معاملہ تو حضور نے اگر یہ سمجھا کہ قبر نہیں گئی ہے تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہو سکتی اشتہاد جو ہے اشتہاد کا اصول یہ ہے کہ اشتہار میں مفتی بھی ہو تو اسے اجر ملتا ہے اور مصیب ہو تو دوہرا ہے کیونکہ حضور کے اشتہار پر یہ تھا تو آپ کو اگر چھوڑ دیا گیا تو امام منن من بادو اما فدان جب یہ الٹرنیٹو کے اندر موجود ہے شاید کے اندر کہ اس کے بعد تو چاہو تو تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے احسان بھن کر چھوڑ دو اور چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دو تو حضور نے اس کو استعمال کیا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابھی وہ کچھ بھی نہیں گئی تھی کفر کی طاقت لہذا یہ قبل از وقت ہے جو اشتہار ہو گیا ہے اسی لیے کہا کہ اگر یہ آیت نادل نہ ہو چکی ہوتی پہلے تو جو کچھ تم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری پکڑ سخت کرتا میرا خیال ہے مقامات میں سے ہے بڑی مشکل سے لوگوں کے سن میں آتی ہے جی. دیکھیے یہ آج نمبر سڑسٹھ سے سنا رہا ہوں ماں کال وہ لفظ جو یہاں آیا ہے حَتَّى اِذَا کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کوئی قیدی بنا لے جب تک کہ زمین میں پوری طریقے سے خوریزی نہ ہو جائے اور کہر کو کچل نہ دیا جائے تریدون آ رہا دنیا تم دنیا کے ساد و سامان چاہتے ہو کہ یہ فدیہ دیں گے رقم آئے گی بلّید الاخرا اللہ کے نگاہوں کے سامنے آخرت ہے اللہ عفیز الحکیم اللہ عزیز الحکیم اللہ اللہ کتابوں میں اللہ سبقہ اگر یہ اللہ کی طرف سے وہ کتاب پہلے آ نہ چکی ہوتی حکم اب یہ کتاب کے معنی پھر وہی حکم ہے یہاں پر اللہ کی طرف سے پہلے یہ آیت جو ہے جو اس حکم پر مبنی ہے وہ نادر نہ ہو چکی ہوتی نہ مسکم فیما عذاب النظیم کہ جو کچھ تم نے لیا ہے اس پر تمہارے اوپر بڑی سخت غرف ہوتی ہے اللہ کی طرف سے لیکن چونکہ وہ تھی پکلو ممبا غریب تم حلال تو جو بھی اب تمہیں غنیمت ملی ہے اسے کھاؤ حلال الیب سمجھتے یہ ہے اس آیت کا مطلب جب تمہارا مقابلہ ہو دشمنوں سے تو گردنیں مارنا ہے پہلا کام پھر جب پوری طرح کچل لو طاقت کچھ نہیں گئی کفر کی تو پھر کہلی بھی بناؤ فش الوسا ہتھا الحرب ہر وہ رہا جب جنگ بالکل ختم ہو جائے اور گویا کہ وہ ہتھیار ڈال دیے جنگ نے ڈگ ڈال دیے اب کوئی طاقت نہیں رہی کفر میں پھر تم چاہو تو ان کو سدیا لے کر چھوڑ دو چاہو تو بغیر سیدیا کے بھی چھوڑ دو کوئی بات نہیں. اب کوئی خطرہ نہیں اس لیے کہ انقلاب آ چکا اور مستحکب ہو چکا اب ان کے کیا کچھ نہیں ہوگا حتیہ تدال ہر بہت آ رہا ضال پلو یشا اللہ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا ان کو فارس سے انتقام لے رہتا ولاکل جب لوگ اب باز اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس ایک ہزار کے لشکر تو آنے واحد میں ختم کر دیتا لیکن اللہ نے تمہیں موقع دیا تمہاری آزمائش کی تمہارے صبر کا امتحان لیا لیکن اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے جانچتا ہے بعض کو بعض کے ذریعے سے وہ ایک ہزار کے لشکر کے ذریعے سے ان تین سو تیرہ کے استحکامت کی ایمان اور استقامت جو ہے اس کی آزمائش ہو گئی بلزین قتلوا فی سبیل اللہ اعمال ہوں اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کرنا والا نہیں ہے ان کے سارے اعمال کا بھرپور ارب انہیں مل جائے گا سیاحدی میوس لبا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو راہ دے گا پہنچا دے گا جنت تک پہنچا دے گا اور ان کے جو معاملہ ہوگا وہاں پہ ان کے احوال بہت اعلیٰ ہوں, ہوں گے بہت عمدہ ہوں گے وہی کھلو ہوں جنت اور داخل کرے گا انہیں اس باغات میں جو پہلے ہی انہیں پہچنوا دی ہے بتا دیا ہے کہ اس جنت میں کیا کچھ ہوگا وہ تو ہم بتا چکے ہیں قرآن کے اندر اس جنت میں داخل کرے گا یادین عام النسر اللہ جنسرکم و یو سب تقدامت ہوں اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا یہ بہت اہم قانون ہے اللہ کا تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ مدد کرے گا تم اللہ کے دشمنوں سے پینگے بڑھاؤ دوستیاں کرو ان کی وفاداریوں کے دم بھرو انہیں اپنا سرپرست سمجھو انہیں اپنا حمایتی اور مددگار سمجھو اور ساتھ ہی دعا کرو تو دعائیں پنوت نادلہ چاہے سال بھر کرتے رہو گے اللہ نہیں سنے گا تمہاری دعا ڈھاکہ گیا مشرقی پاکستان گیا بدترین شکست آ گئی قروت نادلہ مکے میں بھی اور مدیل میں بھی پڑھے جا رہے تھے اور پورے پاکستان میں پڑھے جا رہے تھے اللہ نے نہیں سنی تمہاری کس سے اللہ سے تو ہے نہیں اللہ کے, کے جنگ ہے تمہاری ساری معیشت پر چل رہی ہے تم نے اللہ کے باغیوں کو دوست بنایا ہوا انہیں اپنا سرپرس سمجھتے ہو انہی کی مدد پر تمہارا جو ہے سارا سہارا بھروسہ ہے آ رہا تھا کوئی جہاز چل امریکہ کا وہ تو نہیں آیا تو اللہ کیوں سنے گا تمہاری بات ان تنسل اللہ تقبام تم اللہ کی مدد کرو گے تم اس کے اگر مخلص ہو فرما بردار ہو اس کے دین کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے ہو تن من اس کے لیے لگانے کو تیار ہو اللہ مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا ولزین کفرو فاس اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے تو پھر ہے ان کو گویا کہ رد کر دینا رانگا درگاہ کر دیے جائیں گے وہ کھائے ٹھوکریں باد اللہ عمالم اللہ نے ان کے تمام اعمال کو جد و کو کوئشوں کو بالکل گمراہ کر دیا یعنی ختم ہو گئی وہ اور ان کا حاصل کچھ نہ ہوا زال کا بے ان فاہبت عمال اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ چیز ناپسند کی جو اللہ نے نازل کی اللہ نے ان کے تمام نیک امال بھی ضائع کر دیے یعنی آخر ان میں ایسے بھی تھے کفار میں سے جو غریبوں کو کھانا کھلا دیتے تھے جو حاجیوں کی خدمت کرتے تھے وہ سمجھتے تھے بڑی نیکی کام ہم کر رہے ہیں یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھائے ہیں اجالتم شکایت الحاظ جو عمارت المسجد الحرام ان چیزوں کو تم نے بہت بڑی دیکیا سمجھ رکھا ہے لیکن یہ کہ اگر تم نے اللہ کے نادر کیے ہوئے قرآن کو ناپسند کیا ہے تو اللہ نے تمہاری ساری آماد جو ہے حب کر دی ہے افلم یسیرو فلر ضرور آخ میں دین قب نہیں تو چاہے زمین میں گھومے پھرے نہیں تو یہ دیکھتے کہ چار انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے دم علیہم اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلاکت کو مسلط کر دیا ولی کافرین ام اور ان کافروں کے لیے بھی ایسے ہی انجام آئیں گے اللہ کا بھی مول المن ون القافرین مولا اول اور یہ اس لیے کہ اللہ تو مولا ہے رفیق ہے پش پناہ ہے مددگار ہے اہل ایمان کا اور یہ کہ کافروں کا کوئی مولا ہے ہی نہیں یہ اصل میں یہی سے حضور نے پھر وہ نعرہ اخذ کیا تھا جب غزوہ عہد میں جب وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور حضور بھی اور صحابہ بھی پھر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے عہد پر اور اس کے بعد پھر جو دامن میں کھڑے ہوئے تھے جو کفار کے اس وقت کے سربراہ تھے اس میں ابو سفیان تھے خالد ابن ولید جو بعد باد دونوں ایمان لے آئے صحابہ میں سے تو اس وقت یہ ہے کہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا للا عزا ولا عزا ہماری عزا جیسی دیوی ہے اس نے ہماری مدد کی ہے تمہارے لیے توزا ہی نہیں تو حضور نے کہا تھا مسلمانوں سے جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں اس نے کہا تھا اعلہ لیکن یہ کہ اس کے جواب میں کہا گیا اللہ اکبر اللہ سب سے اعلیٰ بھی ہے بڑا بھی ہے یہ جو نعرہ ہے کہ اللہ مولانا ولا مولا مولان لال قبی اللہ مولا ل